رسول الله الرحمن الرحيم إهدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم شغل جوارحنا بطاعتك وقلوبنا بمعرفتك واشغل ما طول حياتنا في ليلنا ونهارنا وَأَلْحِقْنَا بِالَّذِينَ تَقَدَّمُوا مِنَ الصَّالِحِينَ وَارْزُقْنَا مَا رُزِقْتَهُمْ ۚ إِنَّكَ كُنْتَ تَلُمْهُمْ اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ آمين ثم آمين بجاغ النبي الأمين صلى الله عليه وسلم إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي والي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدنين يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين يا سيد المرسلين يا نبي الله يا حبيب الله یا نور اللہ, یا وصول اللہ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری قبول منظور فرمائے اور اس مبارک نشست کی ساری برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے آج اس نشست میں ہمارا عنوان ہے شیطانی وسوسے اور ان کا علاج شیطانی وسوسے اور ان کا علاج یہ ایک اہم ترین موضوع ہے جس میں ہم یہ سماعت کریں گے کہ شیطان کس قسم کے وسوسے سے وہ دیتا ہے اور کون سے وار اس کے زیادہ اہم ہیں اور کون سے لوگ اس کے جال میں آسانی سے وہ پھنس جاتے ہیں جہاں تک شیطان کا تعلق ہے شیطان جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جن ہے اور یہ بڑا عابد و زاہد تھا پہلے ہر آسمان پر اس کے مختلف نام تھے ہزاروں برس لاکھوں برس اور ایک روایت کے مطابق چھ کروڑ برس اس نے اللہ تعالی کی عبادت کی زمین و آسمان کا کوئی چپا ایسا نہیں تھا کہ جہاں پر اس نے سجدہ نہ کیا ہو عبادت کرتے کرتے یہ اس مقام پر پہنچ گیا کہ اسے پہلے آسمان کی حکومت دی گئی جنت کے خزانوں کی چابیاں دی گئیں اور یہ فرشتوں کا استاد بن گیا اللہ تبارک وطالیہ نے حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کو پیدا فرمایا اور حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کی ولادت کے بعد آپ کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا اور ارشاد فرمایا سر بقرہ آیت نمبر چونتیس وئی زل ملا اکتس جدول آدم اور یاد کرو جب ہم نے رشنوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو فص تو سب نے سجدہ کیا اللہ ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ابا وس اس نے انکار کیا اور تکبر کیا وہ من نمین الکافرین اور وہ کافروں میں سے ہو گیا سورہ آراف کی آیت نمبر بارہ میں ہے کہ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالی نے اس سے فرمایا کولا رب نے فرمایا ما منعک اللہ تس اذ عید امر تک جب میں نے تجھے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ت نے سجدہ کیوں نہ کیا تو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی اور کہنے لگا کالا وہ بولا انا خیرم من میں اس آدم سے بہتر ہوں خلق من نار تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا وہ خلق من منترین اور آدم علیہ السلاۃ وسلام کو مٹی سے بنایا جب اس نے یہ متکبرانہ قول اور حضرت آدم علیہ السلام کی گستاخی کی تو رب نے اس سے فرمایا کولا شاید فرمایا فہ بے تو منہا تو یہاں سے دور ہو جا اتر جا فوا یا کون لک انتقب رفیحا تجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ تو میرے دربار میں تکبر کرے فخ رج تو یہاں سے نکل ان کا الصاغرین بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے اور سورہ ہجر کی آیت نمبر پینتیس میں ہے وہ ان علیہ کا لانت علادین اور بے شک تج پر قیامت کے دن تک لانت ہے چونکہ حضرت آدم علیہ سلاۃ وسلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ لانتی ہو گیا اور آدم علیہ السلام کی جب اس نے گستاخی کی تو یہ برباد ہو گیا اس کا علم اس کی عبادتیں اس کی ریاضتیں اس کی مجاہدات اس کی کچھ کام نہ آئیں اور جو اسے مقام و مرتبہ ملا ہوا تھا سب اس سے چھین لیا گیا اب اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے حسد کیا کیونکہ ایک انسانی فطرت بھی ہے اور یہ جنات میں بھی فطرت پائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے کسی کو نقصان پہنچ جائے تو وہ اس کا دشمن ہو جاتا ہے تو شیطان نے یہ خیال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے میں اس سارے مقام و مرتبے سے معروم ہو گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے اور آپ کی اولاد سے دشمنی کا اعلان کیا لیکن اس نے اس دشمنی کے اظہار کرنے کے لیے ایک لمبی عمر مانگی سورہ آراب کی آیت نمبر چودہ اور پندرہ میں ہے کال انسون کہنے لگا ہے مالک اے میرے رب تو مجھے اتنی لمبی زندگی دے کہ جب قیامت میں دوسری سور پھونکی جائے گی اور جب سارے لوگ دوبارہ اٹھیں گے اس وقت تک مجھے مہلت دے دے قال ان من المنظرین تو اللہ نے فرما بے شک تجھے اتنی مہلت تجھے مہلت دی گئی لیکن اسے مہلت دوسری سور تک نہ دی گئی سورہ ہجر آیت نمبر اڑتیس میں ہے علا یومل وقت المعلوم ایک مقررہ وقت تک مہلت دی گئی اور وہ پہلی سور ہے جب پہلی سور پھونکی جائے گی اور ہر چیز فنا ہوگی تو شیطان کو بھی موت آ جائے گی اب اس نے اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور رب کے دربار میں اس نے چیلنج کیا سورہ ہجر آیت نمبر تھرٹی نائن اس نے کہا ربی بیما اغوئی تنی اے میرے رب تو نے چونکہ مجھے گمراہ کر دیا ل اوزئی نن فل اور دی تو میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح گمراہ کروں گا کہ زمین میں برائیاں ان کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کروں گا شیطان کے وسوسوں کا ایک انداز یہ ہے کہ جو غلط چیز ہے جو برائی ہے جو گنا ہے شیطان اسے خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے والا اگوی یوم اجمائین اور میں ان سب کو سرات مستقیم سے اغوا کر لوں گا یہ سیدھے راستے پر جا رہے ہوں گے ان پر ڈاکہ ڈال کر ان کو اغوا کر لوں گا اس راستے سے اللہ عباد کا منہ ہوں المخلسین ہاں اے مالک جو تیرے چنے ہوئے بندے ہوں گے وہ میرے وار کا شکار نہیں ہوں گے اور سر عراف کی آیت نمبر سولہ میں قرآن نے اس کے چیلنج کو یوں بیان کیا قلا وہ بولا فبیما اغوئی اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کر دیا یہ اس ظالم کا انداز غستاخانہ ہے کہ گمراہ خود ہوا اور گمراہی کی نسبت رب کی طرف کرتا ہے تو اس نے کہا اے اللہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا لق ادن نلحم سکل مستقین تو اب میں آدم علیہ السلام کی اولاد کو اس طرح روکوں گا کہ میں سرات مستقیم پر جا کر بیٹھ جاؤں گا اور جو اس راستے پر چل رہا ہوگا اسے بہکاؤں گا اور اسے سرات مستقیم سے دور کر دوں گا سم آتی نہ ہوں ممبئی پھر میں ان کو بہکانے کے لیے ان کے سامنے سے آؤں گا وہ من خلفی اور ان کے پیچھے سے آؤں گا وہ ان ایمان اور ان کے دائیں طرف سے آؤں گا وان شما اور ان کے بائیں طرف سے ہوں گا دائیں بائیں آگے پیچھے چاروں سمتوں سے انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا والا تجدو اکثر احمد شاکرین ارے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا حدیث پاک میں ہے کہ جب فرشتوں نے یہ کلام سنا فرشتوں نے یہ گفتگو سنی تو وہ رو پڑے اور عرض کی مالک جب یہ لعین انسانوں کو چاروں طرف سے بہکائے گا تو پھر بچنے کی راہ کیا ہوگی تو اللہ تعالی نے فرمایا دو سمتیں میری رحمت کے لیے ہیں ایک تو اس نے اوپر کا ذکر نہ کیا اور دوسرا نیچے کا ذکر نہ کیا تو فرمایا جب میرا بندہ گناگار بندہ شرمندہ ہوگا اپنے گناہ پر اور نیچے کی طرف وہ جھک جائے گا اور اپنے سر کو نیچے سجدے میں رکھ دے گا اور پھر اس کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ بلند کرے گا آسمان کی طرف جب ہاتھوں کو بلند کرے گا تو میری رحمت اسے ڈھانپ لے گی اور میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا تو یہ رب کے دربار میں اپنی دشمنی کا اظہار کر رہا ہے اور چیلنج کر رہا ہے سورتم نسا آیت نمبر ایک سو انیس میں ہے ولا ا وہ بولا اور ضرور ب ضرور میں انہیں گمراہ کروں گا بہ کاؤں گا من یوم اور ضرور برور میں انہیں لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا شیطان کے وسوسوں کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ انسان کو لمبی امید دلاتا ہے کہ ابھی میں گناہ کر لوں پھر بعد میں توبہ کر لوں گا ولا عام <وَلَآمُرَنَّهُم> رن اور ضرور بضرور ضرور میں انہیں حکم دوں گا گناہ کرنے کا فلا یو بتی کن تو ضرور ب ضرور وہ جانوروں کے کان چیریں گے جس طرح مشرقی نے مکہ جانور کے کان چیر کر اسے بتوں کے لیے مخصوص کر لیتے تھے ولا مرن اور ضرور ب ضرور میں انہیں حکم دوں گا فل یوغ غن خلق اللہ تو ضرور ب ضرور وہ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلیں گے اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو بدلیں گے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی عورت ہو اور وہ نقل کرے مردوں کی اور کوئی مرد ہو اور عورت کی نقل کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لانت فرمائی اسی طرح اللہ تعالی نے مردوں کو داڑھی شریف عطا فرمائی تو داڑھی کو مونڈ دینا اور شیف بنا لینا یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو تبدیل کرنا ہے تو اس طرح یت کریما میں وہ تمام زینتیں شامل ہیں جو کہ حرام ہیں حرام زینتیں حرام زینتیں کرنا در حقیقت اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو بدلنا ہے سورہ آراب کی آیت نمبر اٹھارہ میں ہے کہ جب شیطان نے یہ چیلنج کیے اور کہا میں یہ کروں گا وہ کروں گا تو اللہ تبارک و تعالی نے شاد فرمایا کو لکھ رج منہا مز یہاں سے نکل جا زلیل رسوا ہو کر دھتکارا ہوا ہو کر یہاں سے نکل لمن تب یا ہوم جو کوئی تیری پیروی کرے گا جو کوئی تیرے وسوسوں کا شکار ہوگا جو تیری باتیں مانے گا لم ل ان جہنم امن کم تو میں تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا متنوں پیارے بھائیوں اور بہنوں ان تمام آیات سے معلوم ہوا کہ شیطان ہم سے شدید دشمنی رکھتا ہے ان شیطان لکم آدو گن بے شک تمہارا دشمن ہے فتخ گوہ ادو تو تم بھی اس سے دشمنی کرو تو شیطان ہم سے شدید دشمنی رکھتا ہے یہ مرتے دم تک جب تک روح نکل نہ جائے یہ اپنا پورا زور تباہ کرنے پر لگاتا ہے ایک بزرگ انتقال کرنے لگے نزہ کی کیفیات تھیں شدتیں بے ہوشی کی وجہ سے غشی کی وجہ سے بار بار آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں جب آنکھ کھلتی تو آپ کہتے نہیں نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں تو کسی نے پوچھا حضرت یہ آپ کیا فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس شیطان آتا ہے اور شیطان کہتا ہے افسوس میں ہار گیا تو جیت گیا میں تجھے تباہ نہ کر سکا آج تو اپنا ایمان سلامت لے کر جا رہا ہے تو میں اس سے کہتا ہوں تو دھوکہ دے رہا ہے ابھی میری جیت نہیں ہوئی جب تک میری روح ایمان کی سلامتی کے ساتھ نکل نہ جائے اس وقت تک میں اپنی جیت تسلیم نہیں کروں گا تو شیطان ہر ہر موڑ پر وسوسے دیتا ہے اور انسان کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر یہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ اس کے ہزاروں لاکھوں کروڑوں چیلے ہیں حدیث پاک میں ہے کہ جب کسی کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو شیطان کے یہاں بھی ایک بچے کی ولادت ہوتی ہے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان کا چیلا لگ جاتا ہے جو دن رات ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے وہ اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم صبح اٹھو تو تین کام کییا کرو ایک تو ناک کو اچھی طرح صاف کرو کہ جب تم سوتے ہو تو شیطان تمہاری ناک میں رات گزارتا ہے اور وہ وہاں بیٹھ کر وسوسے ڈالتا ہے برے خواب دکھاتا ہے دوسرا یہ کہ اٹھ کر سونے سے اٹھ کر اللہ کی حمد و سنا کرو جس طرح ہمیں اٹھنے کی دعا سکھائی گئی اور تیسرا فرمایا نماز پڑھو تو شیطان تین گرے لگاتا ہے جب یہ تم تین کام کرتے ہو تو شیطان کی تینوں گرے کھل جاتی ہیں شیطان ہمارے گھر میں داخل ہوتا ہے اور اس کے چیلے ہمارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں اور پھر وہ لڑائی جھگڑے اور فتنوں فساد برپا کرتے ہیں شیطان گھر میں کب داخل ہو سکتا ہے جب ہم گھر میں قدم رکھیں اور بسم اللہ نہ پڑھیں تو ہمارے ساتھ شیطان داخل ہو جاتا ہے جس کھانے پر جس پانی پر بسم اللہ نہ پڑی جائے شیطان اس میں شامل ہوتا ہے سورہ آراف آیت نمبر ستائیس میں ان یراکم ہو یا من ہوا لا قبیل ہو بے شک شیتان اور اس کا پورا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں سے تم اسے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے تو شیطان بھی ہے اس کے چیلے بھی ہیں لیکن یہ بات یاد رہے کہ شیطان کے جو چیلے ہیں ان کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں کہ جو جنات سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو انسان انسان ہے تمام وہ انسان کہ جو گمراہ ہیں بدعقیدہ ہیں بد مذہب ہیں کافر ہیں یہودی عیسائی ہیں ہندو ہیں جو لوگوں کو اسلام کی راہ سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں سارے کے سارے یہ شیاتین ہیں اور یہ انسانی شیطان ہیں جیسا کہ صورت الناس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا قل اے محبوب آپ فرمائیے آؤ آپ عرض کیجئے آؤ میں پناہ مانگتا ہوں بِرَبِّ ناس لوگوں کے رب کی ملک النَّاس لوگوں کے بادشاہ کی الہ النَّاس لوگوں کے معبود کی من شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ وسوسے دینے والے خناس کے شر سے من شَرِّ الْوَسْوَاسِ وسوسے دینے والے الخناس خناس اس شیطان کو کہتے ہیں جو وسوسہ دے کر پیچھے ہٹ جاتا ہے پھر موقع پا کر پھر دوبارہ حملہ کرتا ہے اللہ وسف صفی سدور اناس وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ دیتا ہے مین ال جنتی یہ وسوسے دینے والے شیاتین جنات میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں اسی طرح سور انام آیت نمبر 112 میں ہے وہ قدا لک جالنا علی کل نبی جین اس آیت کریمہ میں یہ بتایا گیا کہ انسانی شیطان بھی نبیوں کے دشمن ہے اور جو جنات میں شیطان ہے وہ بھی نبیوں کے دشمن ہے یو ہی بہدوم ادا بادن زخ غرورہ یہ ایک دوسرے پر وسوسوں کو خوشنوما بنا کر ڈالتے ہیں تاکہ وہ دھوکہ دے سکیں جامعہ البیان میں روایت نمبر ہے 29678 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں آپ اشاد فرماتے ہیں کہ شیطان انسان کے دل پر بیٹھا رہتا ہے جب انسان غافل ہوتا ہے اللہ کی یاد سے اور نیکی سے غفلت ہوتی ہے یا بروں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے اور جب وہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے جامعہ بیان ہی میں ہے روایت نمبر ٹو حضرت ابن زید فرماتے ہیں خناس وہ شیطان ہے جو ایک بار وسوسہ ڈالتا ہے اور دوسری بار پیچھے ہٹ جاتا ہے اور موقع کا منتظر رہتا ہے اور یہ انسانی شیطان ہے یہ انسانوں پر جنات والے شیطان سے زیادہ شدید ہوتا ہے یعنی حضرت زائد فرماتے ہیں کہ شیاتین کی دو قسمیں ہیں ایک وہ ہیں جن کا تعلق جنات سے ہے اور ایک وہ شیاتی جو انسان ہیں انسانی شیاتین کون ہیں جو نیکی سے روکنے والے ہیں جو گناہوں کی طرف دعوت دینے والے ہیں جو یہودی ہیں عیسائی ہیں ہندو ہیں کافر ہیں مشرک ہیں بدعقیدہ ہیں بد مذہب ہیں گمراہ لوگ ہیں تو حضرت ابن زید فرماتے ہیں کہ دونوں شیطان وسوسہ ڈالتے ہیں لیکن زیادہ خطرناک وسوسہ اس کا ہوتا ہے جو انسانی شیطان ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بری صحبت سے ہمیں دور رہنے کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اگر دوست یہ جس کے پاس اٹھک بیٹھک ہے وہ انسانی شیطان ہو وہ گمراہ ہو وہ بدعقیدہ ہو یا کافر ہو تو اس کی صحبت میں بیٹھنے والے کے دل میں وس سے ضرور پیدا ہوں گے سورہ عراف آیت نمبر دو سو اور دو سو ایک میں نشاد ہے وہ اما ین ضن نہ شیطوان اور اگر شیطان تجھ پر وسوسہ ڈالے فستا بلّہ تو, تو اللہ کی پناہ مانگ جب بھی شیطان کا وسوسہ آئے یا شیطان حملہ کرے تو انسان کو چاہیے کہ وہ فوراً رب کی طرح رجوع لائے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے ان سمیون بے شک وہی سننے والا علم والا ہے ان الدین اذا ادا طائف من شیطان متقین لوگوں پر جب شیطان کا حملہ ہوتا ہے تک تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں فعیدہ مب سرون تو جب وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور شیطانی وسوسوں سے وہ بچ جاتے ہیں یہ بھی بات یاد رہے کہ شیطان ہاتھ پاؤں کھینچ کر گنا نہیں کرا سکتا صرف خیالات اور وسو سے ڈال سکتا ہے شیطان کی مثال اس انسان جیسی ہے کہ جو ہمیں آ کر کوئی مشورہ دیتا ہے اب ہم اس مشورے کو عمل کر لیں اس مشورے پر اور اگر وہ مشورہ غلط ہو تو ہمیں نقصان پہنچے تو در حقیقت وہ مشورہ دینے والا ہمارے پاؤں کھینچ کر ہمیں غلطی کی طرف نہیں لے جاتا بلکہ وہ ہمارے ذہن کو خراب کرتا ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر بائیس میں ہے وہ قال لما قدیل امر جب قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا اور جہنمی اب جہنم کی طرف جانے لگیں گے تو شیطان کہے گا ان اللہ واد کم واد بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا واد تو کم اور میں نے تمہیں جھوٹی امیدیں دیں میں نے تم سے جھوٹے وعدے کیے وَمَا کان لِي علیہ کم سلطان مجھے تم پر کوئی قابو نہیں تھا میں تمہیں زبردستی گنا نہیں کرا سکتا تھا کم مگر یہ کہ میں نے تمہیں گناہ کی دعوت دی فستا جب تم تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا تمہاری مرضی تھی تم میری دعوت کو قبول نہ کرتے فلاں مونی تو تم مجھے ملامت نہ کرو وہ لو خود اپنے آپ کو ملامت کرو ماں ان اب مسریخی نہ تو میں تمہاری مدد کر سکوں گا وہ ماں ان تم اور نہ ہی تم اب میری مدد کر سکو گے شیطان کون کون سی چیزوں کے ذریعے انسان پر قابو پاتا ہے اور اس کے وار کون کون سے ایسے ہیں کہ اگر انسان اس وار میں شکار ہو جائے اور اس جال میں پھنس جائے تو پھر وہ شیطان کے ہاتھوں کا کھلونا بن جاتا ہے محدث سے جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب طلبی سے ابلی میں لکھا کہ حضرت عن علیہ سلاط وسلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو آپ کے ساتھ بہتر یا اٹھہتر یا کم و بیش مومنین تھے بہتر تھے یا اٹھتر تھے یا جو بھی تعداد تھی اللہ بہتر جانتا ہے اور ہر جانور کا ایک جوڑا موجود تھا جب حضرت عنوں علیہ السلاط والسلام کشتی میں سوار ہوئے تو ایک بڈھا بیٹھا ہوا تھا آپ نے فرمایا وہ بڈھے تو کون ہے تو کہنے لگا میں شیطان ہوں تو آپ نے فرمایا تو میری جو کشتی میں کیوں آیا ہے تو کہنے لگا میں لوگوں کو بہکانے کے لیے آیا ہوں آپ نے فرمایا یہاں سے دفاع ہو جا تو کہنے لگا کہ چلے میں یہاں سے جاتے جاتے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پانچ میرے وار ہیں میں ان پانچ چیزوں کے ذریعے لوگوں پر کنٹرول حاصل کر لیتا ہوں میں آپ کو تین بتاؤں گا دو نہیں بتاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی این علیہ السلام آپ اس لائین سے کہیں کہ مجھے تین کی حاجت نہیں ہے جو تجھے دو نہیں بتانے وہی بتا دے تو آپ نے جب یہ فرمایا تو اس نے کہا دو چیزیں ہیں ایک ہے حسد جب میں لوگوں کو حسد میں مبتلا کر دوں تو وہ چاہے ولایت کے کسی بھی مقام پر فائز ہو دوسری روایت میں ہے اس کی ولایت تک سلب ہو جاتی ہے حسد ایسی بلا ہے حسد کس کو کہتے ہیں حسد یہ ہے کہ کسی سے جلنا مثلا کسی مسلمان سے جلنا اور اس کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے وہ مسلمان اس نعمت سے محروم ہو جائے تو اسے حسد کہتے ہیں اور دوسرا اس نے کہا ہرس لالچ اور یہ تو بڑی مشہور بات ہے کہ لالچ بڑی بلا ہے بہت بری بلا ہے اسی طرح طلبی سے میں ہے کہ من علیہ سلاط کے پاس شیطان آیا تو آپ نے شیطان سے کہا بھلا یہ تو بتلا وہ کون سا کام ہے جس کے کرنے سے تو انسان پر غالب آ جاتا ہے اور انسان تیرے کنٹرول میں آ جاتا ہے اس نے کہا جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے اور اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے تو وہ میرے کنٹرول میں آ جاتا ہے بالکل میرے قابو میں آ جاتا ہے میرا اس پر غلبہ ہو جاتا ہے کتنی چیزیں تین چیزیں جب آدمی اپنی ذات کو بہتر سمجھتا ہے جب اپنے عمل کو بہت کچھ خیال کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے پھر شیطان نے کہا اے موسا میں آپ کو تین ایسی باتیں بتاتا ہوں جن سے آپ کو ڈرتے رہنا چاہیے ایک تو کبھی بھی آپ نامحرم عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھنا کیونکہ جب کوئی شخص نامحرم عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو تیسرا میں ہوتا ہوں دوسری بات جب آپ اللہ تعالی سے عہد کریں تو فوراً پورا کرنے کی کوشش کریں کیونکہ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ جب بندہ اللہ سے عہد کرے تو میں بیچ میں حائل ہو کر اسے عہد پورا نہ کرنے دوں اور اے موسا جب آپ صدقہ نکالنے کی نیت کریں صدقہ و خیرات فورن نکال دیا کریں کیونکہ پھر میں بیچ میں حائل ہو جاتا ہوں اور پھر میں صدقے کی نیت کو بدل دیتا ہوں روح البیان میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں شیطان ابلیس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردود تو یہاں کیوں آیا تو کہنے لگا میں اس لیے آیا کہ آپ مجھ سے پوچھیں اور میں آپ کی بارگاہ میں ارض کروں تو آپ نے فرمایا اے شیطان یہ بتا کہ کون کون سے لوگ تیرے دشمن ہیں کون کون سے لوگ تیرے دشمن ہیں یعنی وہ کون سے مسلمان ہیں کہ جن سے تو جلتا ہے اور وہ تیری مخالفت کرنے والے ہیں اور تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہے تو شیطان نے کہا کہ سب سے بڑے دشمن تو آپ ہیں میرے نوزب اللہ اب آپ دیکھ لیں کہ شیطان نے یہ کہا کہ تمام دشمنوں میں سب سے بڑے دشمن آپ ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جہاں پر بھی رسول اللہ کی محبت کی بات ہے تعظیم کی بات ہے توقیر کی بات ہے فورن شیتان وسوسے سے ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے دوسرا اس نے کہا انصاف کرنے والا حاکم میرا دشمن ہے وہ دولت مند جو آجزی کرنے والا ہے سچ بولنے والا تاجر اللہ سے ڈرنے والا عالم نصیحت کرنے والا رحم دل مومن توبہ کرنے والا حرام سے بچنے والا ہمیشہ باوضو رہنے والا صدقہ و خیرات کرنے والا اچھے اخلاق والا لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا قرآن پڑھنے والا اور پندرواں میرا دشمن وہ ہے جو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابلیس تیرے دوست کتنے ہیں تو اس نے کہا دس میرے دوست ہیں ظالم حاکم متکبر خیانت کرنے والا دولت مند شراب پینے والا یعنی جو امیر بھی ہو اور شرابی بھی ہو چغل خور ریاکار سود خور یتیم کا مال کھانے والا زکوٰۃ نہ دینے والا اور لمبی لمبی آرزوئیں کرنے والا ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابلی سے کہا فرمایا تیرا ہم نشین کون ہے تو کہنے, وہ کہنے لگا نشے والا آپ نے فرمایا تیرا مہمان کون ہے تو اس نے کہا چور آپ نے فرمایا تیرا کاشد کون ہے وہ کہنے لگا جادوگر آپ نے فرمایا تیرا دوست کون ہے تو کہنے لگا بے نمازی آپ نے فرمایا سب سے بڑا دوست تیرا کون ہے تو اس لائن نے کہا جو ابو بکر اور عمر کو برا کہے وہ میرا بڑا دوست ہے حضرت حاتم اسم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک دن فرمایا کہ میرے پاس شیطان آیا اور مجھے وسوسے سے ڈالنے لگا شیطان کے وسوسے سے کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو روزی کی فکر دیتا ہے ایک انسان کما رہا ہے کاروبار چل رہا ہے لیکن پھر بھی مستقبل کی فکر میں اسے مبتلا کرتا ہے اگر کاروبار ٹھپ ہو گیا تو کیا ہو جائے گا اگر مال ڈوب گیا تو کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا مستقبل کا کیا ہوگا تو انسان کو ایسے وسوسوں کا جواب کیا دینا چاہیے حاتم فرماتے ہیں کہ شیطان آیا میرے پاس اور مجھے معاش کی اور روزی کی فکر دینے لگا اور کہنے لگا اے حاتم تو کیا کھائے گا تو میں نے کہا موت کہنے لگا تو کیا پہنے گا میں نے کہا کفن کہنے لگا تو رہے گا کہاں تو آپ نے کہا قبر میں تو شیطان بھاگ گیا اور کہنے لگا تم تو بہت سخت مرد ہو میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا جب نماز فرض ہوئی تو شیطان نے زوردار چیخ ماری سارے چیلے جمع ہو گئے شیطان نے کہا کہ اے میرے چیلوں مسلمان کو کبھی نماز نہ پڑھنے دینا ایسے کاموں میں اسے مشغول رکھنا کہ اسے نماز کی فرصتی نہ ملے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے ہیں تو فون کی گھنٹی بچتی ہے پھر موبائل پر بات کرتے ہیں تو دکان پر گاہک آ جاتا ہے اس طرح کرتے کرتے اثر کا وقت ہی چلا جاتا ہے تو شیطان کے سارے چیلے زور لگاتے ہیں کہ ایسی مصروفیات میں اسے رکھا جائے کہ اس کی نماز قضا ہو جائے تو شیطان کے چیلے کہنے لگے کہ ہم پورا زور لگا لیں پھر بھی کسی کو اگر نماز سے نہ روک سکیں پھر کیا کریں تو شیطان نے کہا پھر یہ کرنا کہ چار چیلے جو ہیں ہر نمازی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں ایک دائیں طرف کھڑا ہو ایک بائیں طرف ایک آگے ایک پیچھے جو دائیں طرف کھڑا ہو وہ کہے ذرا دائیں طرف دیکھ الٹی طرف والا کہے بائیں طرف دیکھ آگے والا کہ آگے دیکھ اور پیچھے والا کہے ذرا تو دیکھ تو صحیح پیچھے کون ہے اور اس روایت میں یوں ہے کہ دائیں بائیں اوپر نیچے تو اوپر والا کے اوپر دیکھ اور نیچے والا کے نیچے دیکھ یہاں تک کہ اسے یاد ہی نہ رہے کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں اور فرمایا کہ تم پورا زور اس روایت میں ہے کہ شیطان نے اپنے چیلوں کو کہا کہ تم پورا زور اس پر دو کہ جب وہ نماز پڑھنے لگے تو اس کے دل میں یہ بات ڈالو کہ دیر ہو رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا آدمی بیٹھ کر یہ کھڑے کھڑے آدھا گھنٹہ گفتگو کر لے گا لیکن جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اسے اپنے وقت کی بڑی قدر محسوس ہونے لگی یعنی قدر کیا ہوگی اپنے وقت کو گویا کہ وہ ضائع کرتا ہے اور بس یہی فکر ہوتی جلدی نماز پوری کر لوں تو کہا کہ شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے کہ جیسے ہی وہ نماز پڑھنے لگے تو اسے کہو جلدی جلدی پڑھ بہت سارے کام ہیں اس طرح اس کی نماز کو تم برباد کر دو شیطان کس طرح انسان کو تباہ کرتا ہے روایت میں آیا کہ دو بھائی تھے ایک بڑا نیک تھا اور ایک گناگار تھا چالیس سال گزر گئے اس نیک بھائی نے نیک شخص نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا شیطان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھ تیری زندگی میں بھی چالیس سال باقی ہیں تو نے چالیس سال تک دنیا کے مزے نہیں کیے اب تیری زندگی میں چالیس سال ہیں تو بیس سال دنیا کے مزے کر لے اور آخری بیس سال میں دوبارہ توبہ کر کے پھر اللہ کو راضی کر لینا وہ بھائی اس وسوسے کا شکار ہو گیا وہ اوپر رہتا تھا نیچے گناگار بھائی رہتا تھا تو یہ اٹھا اور کہنے لگا چلو میں اس کے پاس جاؤں اور اس سے پوچھوں کہ گناہ کیسے ہوتے ہیں اور دنیا کے مزے کیسے ہوتے ہیں جب وہ وہاں سے نکلا اور جیسے ہی وہ سیڑھی اترنے لگا تو نیچے والا جو بھائی تھا اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ساری زندگی گناہ میں گزاری ہے اب توبہ کر لینی چاہیے تو وہ توبہ کے ارادے سے نیچے سے اوپر کی طرف جانے لگا تو جو اوپر سے آ رہا تھا اس کا پاؤں سلپ ہوا اور وہ نیچے والے کے اوپر گرا اور دونوں انتقال کر گئے اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کے لیے آنے والے کی بخشش فرما دی کہ وہ توبہ کے ارادے سے نکلا تھا اور جو گناہ کے پختہ ارادے کے ساتھ نکلا اس گناہ کا پختہ ارادہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کی غریب فرما لے تو دیکھیں اس کی زندگی میں چند منٹ باقی تھے لیکن شیطان نے وسوسہ کیسے دیا لمبی امید دلائی اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ تیری زندگی میں تو ابھی چالیس سال باقی ہیں یہ بھی شیطان کا ایک بڑا خطرناک بار ہے اسی طرح طلبی میں ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے نے شیطان کو دیکھا تو اس سے پوچھا کہ تو کس طرح لوگوں کو قابو میں کرتا ہے تو شیطان نے کہا بس ایک چیز ہے وہ ہے غصہ جب کوئی غصے میں آ جائے اور غصے میں وہ کنٹرول سے باہر ہو جائے تو میرے لیے اس طرح ہوتا ہے جیسے گیند ہوتی ہے اور جس طرح بچے گیند سے کھیلتے ہیں میں اس سے کھیلتا ہوں یہاں تک کہ اسے کفر میں مبتلا کر دیتا ہوں اب دیکھیں اکثر جو طلاق واقع ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں پھر کسی نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی تو واقعی یہ بڑا ایک خطرناک معاملہ ہے گھر ٹوٹ گیا نقصان ہوا لیکن شیطان دیکھیں کس طرح تباہ کرتا ہے پہلا غصے اس نے پہلے غصہ ڈلایا جب وہ غصے میں آیا اس نے طلاق دے دی اب اس کے بعد شیطان نے یہ وسوسہ دیا کہ کسی طریقے سے بھی اپنی بیوی کو بچاؤ کسی طریقے سے بھی یہ رشتہ نہ ٹوٹے اب اس نے دیکھا کہ حنفی شافعی مالکی حملی تمام مسلمان جو صحیح العقیدہ مسلمان ہیں وہ چار گروہ میں ہیں حنفی شافعی مال کی حملی اس نے دیکھا کہ چاروں جو ہیں یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ تین طلاقیں تین ہو جاتی ہیں پھر احادیث طیبہ میں بھی ہے جیسے ابن ماجہ میں روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کسی نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دی تو رسول اللہ نے یہ فتویٰ جاری فرمایا آپ نے حکم جاری فرمایا کہ تین طلاقیں ہو گئیں تو اب رسول اللہ کے فتوے کے بعد کسی کاغذ کے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے لیکن پہلے تو شیطان نے غصے کے ذریعے وہ گھر توڑ دیا اب شیطان اسے بھیج دیتا ہے کسی بدعقیدہ کے پاس جو اپنے آپ کو کہتے اہل حدیث ہیں لیکن حدیث کے فہم سے بالکل دور ہیں غیر مقلدین ان کے پاس وہ جاتا ہے اور وہ حدیث کا غلط ترجمہ کر کے ایک کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھ دیتے ہیں کہ تین تلا کے ایک تلا ہوتی ہیں اب دیکھیں وہ یہ کاغذ کا ٹکڑا لے کر آتا ہے اور سارے لوگوں کی باتیں وہ ٹھکرا دیتا ہے اور ساری زندگی زنا کرتا رہتا ہے اور یہ بھی زنا کیسا اعلانیہ زنا کرتا ہے تو اب دیکھیں غصے کے ذریعے شیطان نے اسے کہاں تک پہنچا دیا اسے گمراہ کر دیا اعلانیہ حرام کاری میں مبتلا کر دیا اسی طرح محدی ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عیشا علیہ السلام نے دیکھا کہ شیطان پانچ گدے لے کر جا رہا آپ نے فرمایا یہ کیا ہے تو اس نے کہا تجارت کے سامان ہے بیچنے کے لیے جا رہا ہوں آپ نے فرمایا اس میں کیا ہے کہنے لگا ایک میں ظلم ہے یہ بادشاہوں کے لیے اس کے خریدار بادشاہ ہیں دوسرا تکبر ہے اس کے خریدار سردار ہیں پھر حسد ہے اس کے خریدار قاری ہیں خیانت ہے اس کے خریدار تاجر ہیں اور مکر و فریب ہے اس کی خریدار عورتیں ہیں شیطان کے پانچ بیٹے ہیں ایک کا نام صبر ہے سبر سا را سبر اس کا کام یہ ہے کہ جب کسی پر مصیبت آئے تو مصیبت میں انسان کو ایسا وسوسہ ڈالے کہ مصیبت میں انسان گناہ کرے ماتم کرے اور آوازیں بلند کرے یہاں تک کہ مصیبت میں کل میں کفر بک دے یہ اس کی ڈیوٹی ہے دوسرا بیٹا ہے آور اس کا کام ہے لوگوں سے زنا کروانا تیسرے کا جو نام ہے مسور ہے اس کا کام ہے لوگوں میں جھوٹ عام کرنا اور یہ کبھی کبھی انسانی شکل میں آتا ہے اور انسانی شکل میں آ کر کوئی جھوٹی افواہ کسی کو سنا دیتا ہے اور یہ جھوٹی بات مشہور ہو جاتی ہے جب لوگ اس کی تحقیقات کے لیے نکلتے ہیں اور اس پہلے شخص تک پہنچتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک شخص نے یہ بات بتائی میں اس کی شکل تو جانتا ہوں لیکن اس شخص کو نہیں جانتا وہ در حقیقت یہی شیطان ہوتا ہے چوتھے بیٹے کا نام واسم ہے وہ گھروں میں لڑائی جھگڑے کراتا ہے وہ اس طرح کہ لوگوں کے ایب گھر والوں کے ایب آدمی کو دکھاتا ہے اور اسے غصے میں مبتلا کرتا ہے اور پانچواں اس کا جو بیٹا ہے وہ زک بور ہے یہ بازار میں ہوتا ہے اور بازار میں گناہ کراتا ہے اسی طرح تلبیس سے ابلی اس میں ہے کہ جب پہلی مرتبہ چاندی سے سکہ بنایا گیا یعنی اس زمانے میں نوٹ تو نہیں تھے تو چاندی سے جب پہلی مرتبہ سکہ بنا تو ابلی سلائی نے اسے بوسا دیا اور آنکھوں پر لگایا اور ناف پر رکھ کر کہنے لگا میں تجھ پر قربان جاؤں تیرے ذریعے میں انسانوں کو سرکش بناؤں گا تیری بدولت لوگوں کو کافر بناؤں گا میں آدمی سے اس بات پر بہت خوش ہوتا ہوں کہ وہ روپے کی محبت کی وجہ سے میری اطاط و فرم برداری کرتا ہے پتروں پیارے بھائیوں تمام باتوں کا خلاصہ واضح ہوا یہ شیطان ہمارا بہت بڑا دشمن ہے چاروں طرف سے بہکانے میں وہ لگا ہوا ہے ہم غافل ہیں لیکن یہ غافل نہیں ہے ہم بے خبر ہیں لیکن وہ بے خبر نہیں ہے ہم سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ سویا ہوا نہیں ہے وہ چاروں طرف سے ہمارے ایمان کا بھی دشمن ہے نیک اعمال کا بھی دشمن ہے اور سب سے بڑی جو دشمنی ہے وہ ایمان سے دشمنی ہے اس کی پوری کوشش ہے کہ کسی طریقے سے ہمارا ایمان وہ برباد کر دے اور ایمان کی جو جان ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے ایمان کی جان رسول اللہ کی ذات ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے بارے میں اگر کوئی بے ادبی کا جملہ نکل جائے چاہے وہ بظاہر کتنا ہی معمولی ہو تو انسان کا ایمان برباد ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ صحابہ جب اس بارگاہ کے متعلق کلام کرتے تو ان پر غشی تاری ہو جاتے صحابہ کرام کے معمولات یہ تھے کہ جب ان سے کوئی پوچھتا کہ یہ بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اخلاق کیسے تھے آپ کی حدیثیں ہمیں سنائیں تو جب صحابہ یہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہنے کے بعد بسا اوقات چیخ مار کے بے ہوش ہو جاتے اس قدر ان پر خوف تاری ہوتا کہ کہیں بے نہ ہو جائے یہ تو وہ دربار ہے کہ باعزید بستمی اور جنید بغدادی بھی جب اس دربار پر حاضر ہوتے تو سانس بھی احتیاط سے لیتے کہ کہیں سانس لینے میں بیعت بھی نہ ہو جائے لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ شیطانی وسوسوں کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ہر ایک گفتگو کا موضوع بنا رکھا ہے اس نے رسول اللہ کی ذات کبھی وہ رسول اللہ کے علم پر اعتراض کر رہا ہے کبھی آپ کی طاقت پر کبھی آپ کے مجادات پر کبھی آپ کی شان کے بارے میں عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وََ وسلم کہ جب میلاد کا مہینہ آیا تو آپ دیکھیں کہ کتنے میسج کیے جاتے ہیں اور کس کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ذات سے لوگوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ شیطانی وسوسوں وسوں میں کیسے مبتلا ہیں عام طور پر ایک وسوسہ یہ پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ بارہ ربی الاول کو تو رسول اللہ کا وصال ہوا اور یہ وصال کا دن ہے چلیں ولادت کا دن بھی مان لیتے ہیں تو ولادت کا دن بھی ہے اور وصال کا دن بھی ہے تو بارہ ربی الاول تو غم کا دن ہے اس دن تو غم بنانا چاہیے اب یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کسی کو لمبا کر کے کہہ دیتے ہیں کہ چودہ سو اکیس سال پہلے جب بارہ ربی الاول گیارہ ہجری تھی اور حضور کا وصال ہوا تو صدیق اکبر رو رکھے تھے حضرت عمر اپنا ہوش کھو بیٹھے تھے حضرت فاطمہ رو رکھی تھیں حضرت بلال گلیوں میں گھوم رکھے تھے تمام صحابہ غمگین تھے اب وہ یہ ساری گفتگو کر کے کیا پیش کرنا چاہتے ہیں مدعا یہی ہے کہ اب بارہ الاول آیا تو ہم غم منائیں ہم بھی روئیں چلائیں کپڑے پھاڑیں ماتم کریں سوگ منائیں تو تو سوچیں جو صحیح کہ ایک طرف تو یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے انتقال پر تین دن سے زیادہ سوگ منانا حرام ہے گناہ ہے غم منانا جائز نہیں اور دوسری طرف یہ نادان ہمیں غم منانے کا درس دے رہے ہیں حرام کام کی دعوت دے رہے ہیں مجھے تو بڑی اس پر بھی حیرت ہوتی ہے آپ کو بھی حیرت ہوتی ہوگی کہ دو مہینے پہلے محرم میں یہ لیکچر ہوتا ہے کہ امام حسین کی شہادت ہوئی تو ٹھیک ہے وہ شہادت کا جو موقع تھا وہ غم کا موقع تھا لیکن اب تیرہ سو سال کے بعد چودہ سو سال کے بعد اب غم منانا یہ حرام ہے تین دن سے زیادہ غم منانا حرام دو مہینے پہلے ان کو یہ درس دے رہے ہیں اور دو مہینے کے بعد ہمیں یہ درس دینے کہ ہم غم منائیں کیسے شیطانی وسوسوں کا شکار ہے اور پھر یہ کہنا بارہ ربیلا اول حضور کی ولادت کا دن بھی ہے اور وصال کا دن بھی ہے تو اب خوشی نہیں منائی جا سکتی تو یہ قول بھی قرآن و حدیث کے خلاف ہے جب غم تین دن سے زیادہ منانا جائز ہی نہیں اور خوشی منانے کے لیے کوئی حد مقرر نہیں تو پھر ولادت کی خوشی منائی جائے گی دیکھیں حدیث پاک میں ہے ان یوم الماط یوم عید جمعے کا دن عید کا دن ہے فی خلیم و فی دہ کا دن وہ دن ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن آدم علیہ السلات و کا وشال ہوا اب سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور وشال بھی ہوا تو ان کی قول کے مطابق یہ تو غم کا دن ہونا چاہیے لیکن دیکھیں حدیث سے پاک میں جمعے کو عید کا دن کہا گیا مطلب بالکل واضح ہے کہ آدم علیہ السلام کا جبال ہوا تو واقعی وہ غم کا دن تھا لیکن تین دن کے بعد غم بنانا جائز اس نے ہاں ولادت کی خوشی میں تا قیامت جمعہ عید کا دن بن گیا اور اس سے یہ اعتراض بھی اور یہ وسوسہ بھی دور ہو جانا چاہیے کہ جو نادان یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں تیسری عید کا تصور کیسے آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کو عید کے دن قرار دیتے ہیں اور پورے سال میں تقریباً باون جمعے ہوتے ہیں تو باون عیدیں تو یہ ہو گئیں اور پھر جمعہ عیدوں کی عید ہے کہتے یہ عیدوں کی عید یہ کہاں سے نکلا تو جمعہ عیدوں کی عید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فطر جمعہ عید کا دن ہے اور یہ عید الفطر اور عید الاضحی سے بھی افضل دن ہے تو یہ عیدوں کی عید ہے بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں جمع عیدوں کی عید بن جائے تو حضور کی ولادت کی خوشی میں یوم ولادت عیدوں کی عید کیوں نہیں ہے سو حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام کی ولادت کی خوشی میں جمعہ عید کا دن ہو گیا اب اس سے وہ اعتراض اور وہ وسوسہ بھی دور ہو جانا چاہیے کہ اگر بارہ ربی الاول عید کا دن ہے تو عید کی نماز کیوں نہیں ہوتی جمعہ عید کا دن ہے عید کی نماز ہوتی ہے جمعے کے دن کوئی بھی جاتا ہے تو کہتا ہے جمعے کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں کوئی کہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ عید کا دن ہے اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے یہ عیدوں کی عید ہے فی خلق آدم اس لیے کہ آدم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اس میں تو اب عید کر دن تو عید کی نماز کہاں گئی چلے کوئی شاید یہ کہہ دے کہ جناب وہ جمعے کی نماز سمجھیں عید کی نماز ہے اگر وہ اس طرح کہتا ہے تو خیر یہ کہنا نادانی ہے جمعہ کی نماز اور ہے اور عید کی نماز اور ہے لیکن پھر بھی میں بخاری شریف کی حدیث پیش کرتا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نو ذی الحجہ کو نازل ہوئی یوم عرفہ نو ذی الحجا یوم آرفا میدان عرفات میں یہ آیت نازل ہوئی الکمل دی نکم تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دن آیا اور کہنے لگا کہ یہ حدیثیں ہیں یعنی سیاہ ستہ میں موجود ہیں وہ آ کر کہنے لگا کہ یہ آیت اگر ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو جس دن یہ آیت نازل آتی اس دن کو ہمیشہ ہم عید کا دن قرار دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کسی دن کی یاد منانا اور اسے عید قرار دے دینا ہماری شریعت میں جائز ہی نہیں ہے اور یہی سوال حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوا اور یہی سوال حضرت عمر سے ہوا تینوں روایتوں میں جواب ایک ہی ہے انہوں نے کہا کہ جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہم اس دن دو عیدیں منا رہے تھے اس دن جمعہ کا دن بھی تھا اور یوم عرفہ بھی تھا یوم عرفہ بھی عید کا دن ہے اور جمعہ بھی عید کا دن ہے تو بتائیے یوم عرفہ بکرا سے ایک دن پہلے نو ذیل عجا کون سا خطبہ ہوتا ہے کون سی عید کی نماز ہوتی ہے تو یہ کہہ دینا کہ اگر بارہ ربی الاول عید کا دن ہے تو خطبہ کہاں ہے اور عید کی نماز کہاں ہے یہ وسوسے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں پھر یہ تصور کہ جناب کوئی نفلی عبادت کرنے میں حرج تو نہیں ہے مگر نفلی عبادت کے لیے کوئی دن مقرر کرنا یہ جائز نہیں یہ بدت ہے یہ بھی شیطانی وسوسہ ہے کیا وسوسہ کہ نفلی عبادت نفلی کام کے لیے کوئی دن مقرر کرنا یہ صحیح نہیں ہے پھر اس میں مزید کہ دن مقرر کرنا بھی صحیح نہیں اور دن مقرر کریں اس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم کی ولادت کی خوشی میں یا کسی نسبت سے تو یہ صحیح نہیں ہے یعنی دو باتیں ہیں دو وسوسے پہلا وسوسا کیا کہ دن مقرر کر کے نفلی عبادت یا نفلی کام کرنا صحیح نہیں یا کہنا یہ کہ چلیں نفلی کام کسی دن مقرر کر کے کریں تو حرج نہیں مگر کسی واقعے کی یاد میں کہ اس کو نسبت حضور سے ہے یا صحابہ سے ہے اس لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں یا میں اس دن اس لیے نیکی کر رہا ہوں تو یہ صحیح نہیں اب دیکھیں مسلم شریف میں کتابوں سوم میں ہے روزے کا جو چیپٹر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پیر کے روزے کے بارے میں حضور سے سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ دیکھیں دن مقرر کر کے نفلی کام کرنا یہ تو صحیح نہیں ہے میں تو ایسے ہی رکھ لیتا ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی نسبت سے دن مقرر کرنا یہ بھی صحیح نہیں بلکہ آپ نے دو نسبتوں کا ذکر کیا ہر پیر کو رسول اللہ روزہ رکھتے اور دو نسبتیں ذکر کی ذا کا یومن فی وہ لتو وہ پیر کے دن میں روزہ رکھتا ہوں اس لیے کہ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی اور جس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی اگر کسی دن کو نسبت کی وجہ سے کوئی نفلی عبادت مخصوص کرنا صحیح نہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اشاد نہ فرماتے ذا کا یوم فی وہ وفی ان یہ وہ دن ہے کہ جس دن میری ولادت ہوئی اور یہ وہ دن ہے جس دن مجھ پر پہلی وہی نازل ہوئی پھر ایک اور وسوسہ کہ دیکھیں آج کل پوری دنیا میں دن منائے جاتے ہیں کوئی مدر ڈے مناتا ہے کوئی فادر ڈے مناتا ہے تو یہ دن منانا تو عیسائیوں یہودیوں کا طریقہ ہے لہذا کافروں کے طریقے کو ہمیں نہیں اپنانا چاہیے دیکھیں اس کا ایک اس وسوسے کا علاج یہ ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے دن منائے جاتے ہیں جشن آزادی کا دن چودہ اگست تیئیس مارچ چھ ستمبر کشمیر ڈے کتنے دن منائے جاتے ہیں تو کبھی یہ دن منانے پر کسی نے فتویٰ دیا تو اس پر بعض حضرات یوں کہہ دیتے ہیں کہ ہاں وہ غلط ہے یہ نہیں منانی چاہیے یا یہ اس کا تعلق دنیاوی معاملات سے ہے دینی معاملات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو دیکھیں سات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منور تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کو آشورے کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا فوجد یسو مون یوم آشورہ یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ دس محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں تو یہودی بولے یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ تعالی نے موسا علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو غلبہ دیا بنی اسرائیل کو نجات دی فرونی اور فرعون غرق ہوئے اس دن کی یاد ہم مناتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اب بتائیے یہودی تو کافر تھے اور کافر روزہ رکھ کر آشورے کا دن منا رہے تھے تو اس اصول کے مطابق تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور فرما دیتے اے میرے صحابہ سن لو کبھی زندگی میں آشورے کا روزہ نہ رکھنا کہ اس دن کو مناتے تو یہودی ہیں لہذا ہمیں دن نہیں منانا چاہیے بلکہ آپ نے یہ نہیں فرمایا آپ نے فرمایا نخن اولا بھی من کو ہم تم سے زیادہ موسا علیہ السلام کو ماننے والے ہیں آپ نے دو روزے رکھنے کا حکم دیا پر میں دس محرم کا روزہ رکھو اس کے ساتھ نو محرم یا گیارہ محرم ملا یعنی گویا کے پیغام دیا جا رہا کہ اگر کافر کوئی کام صحیح کرتے ہو تو اس کے کام وہ کام کرنے میں مسلمانوں کو کوئی حرج نہیں ہے ہاں مشابہت نہیں ہونی چاہیے تو تم اے یہودیوں ایک دن روزہ رکھ کر دن مناتے ہو ہم دو دن روزہ رکھ کر دن منائیں گے اس طرح کے بے شمار خیالات اور تصورات شیطان کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں شیطان ہمارا ازلی دشمن ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک اچھے ماحول سے وابستہ ہوں اور نور قرآن پاک سے روشن و منور ہوں کیونکہ جب قرآن کا نور مل جاتا ہے اور سینے میں عشق مصطفیٰ ہو تادیم مصطفیٰ ہو اور سینہ جب نور ایمان سے روشن ہوتا ہے تو پھر شیطانی وسوسوں کا علاج ہو جاتا ہے الحمد ہر جمعۃ المبارک رات ساڑھے نو سے سوا گیارہ بجے تک باہر شریعت مسجد میں نور قرآن نشست ہوتی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نشش میں خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں الحمد بزم نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ نور حمزہ اسلامک کالج کے طلبہ کی بزم ہے بزمِ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بزم کے تحت انشاء اللہ تعالی بڑی رات رات دس بجے سے لے کر ساڑھے گیارہ بجے تک شب ولادت مصطفیٰ بارہویں شب اسی لون میں ان اللہ رات دس بجے سے لے کر ساڑھے گیارہ بجے تک بزم نور مصطفیٰ کے تحت انشاءاللہ شاء محفل ہوگی اور پھر ساڑھے گیارہ بجے سلاد التسبی ادا کی جائے گی آپ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان طلبہ کی حوصلہ افزائی کے لیے ضرور تشریف لائیں اللہ تبارک کو تعالی ہمارا حامی ہو ناصر ہو اور مددگار ہو اللہ تعالی ہم سب کو شیطانی وس سے محفوظ فرمائے اور یہ ایمان جو رب نے اپنے کرم سے ہمیں عطا کیا دعا فرمائیں کہ یہ ایمان اس ایمان کی سلامتی ہمیں نصیب ہو اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ایمان سلامت ہو قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نصیب ہو اور کلب روزی قیامت رسول اللہ کا دیدار اور آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفات نصیب ہو آمین سمہ امین بجاہ نبی الامین صلی اللہ صلاحی وس